ہر <سؤال> کوئی دل کی ہتھیلی پہ صحرا رکھے ہر ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ صحرا رکھے کس کو سیراب کرے وہ کسے پیاسا رکھے کیا بات ہے ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ ہے صحرا رکھے کسے کس کو سہراب کرے وہ کسے پیاسا رکھے عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق کتنا عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق کتنا اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق کتنا میری جان کے دشمن تجھے اندر ہے ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا کوئی تو ایسا ہو تو پھر نام بھی تو رکھے ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا کوئی تصا ہو, ہو تو پھر نام بھی تو ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ ہنسی رکھے کیسے خوبصورت غزل شروع ہوئی ہے کس کو سیراب کرے وہ کسے پیاسا رکھے یہ تجیے